ویسو مِنْ پہر أَمَرَكُمُ میتھو الله کم ان لوگ الله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 وہ ایک گندگی کی حالت ہے اصل میں ادا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی گندگی کے بھی ہیں اور بیماری کے بھی ہے صرف ایک گندگی ہی نہیں ہے بلکہ طبی حیثیت سے وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں عورت تندرستی کی بنسبت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں قرآن مجید اس قسم کے معاملات کو اشتہاروں اور کنارے میں بیان کرتا ہے اس لیے اس نے الگ رہو اور قریب نہ جاؤ کے الفاظ استعمال کیے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ ایک فرش پر بیٹھنے یا ایک جگہ کھانا کھانے سے بھی احتراز کیا جائے اور اسے بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیا جائے جیسا کہ یہود اور ہنود اور بعض دوسری قوموں کا دستور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی جو توضیح فرما دی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت میں صرف پھیلے مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے باقی تمام تعلقات بدستور برقرار رکھے جائیں پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے یہاں حکم سے مراد حکم شرعی نہیں ہے بلکہ وہ فطری مراد ہے جو انسان اور حیوان سب کی جبلت میں ودیت کر دیا گیا ہے اور جس سے ہر متنفس واقف حرث فأتو اننا شئتم وقدمو واقف واتقوا اللہ أنكم وبشر المؤمنين تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے اور اے نبی جو تمہاری ہدایات کو مان لے انہیں فلاح و سعادت کا مجدہ سنا دو جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ یعنی فطرت اللہ نے عورتوں کو مردوں کے لیے سیرگاہ نہیں بنایا ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا ستا ہے کھیت میں کسان محض تفریح کے لیے نہیں جاتا بلکہ اس لیے جاتا ہے کہ اس سے پیداوار حاصل کرے نسل انسانی کے کسان کو بھی انسانیت کی اس کھیتی میں اس لیے جانا چاہیے کہ وہ اس سے نسل کے پیداوار حاصل کرے خدا کی شریعت کو اس سے بحث نہیں کہ تم اس کھیت میں کاشت کس طرح کرتے ہو البتہ اس کا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ جاؤ کھیت ہی میں اور اس غرض کے لیے جاؤ کہ اس سے پیداوار حاصل کرنی ہے مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو جامع الفاظ ہیں جن سے دو مطلب نکلتے ہیں اور دونوں کی یکساں اہمیت ہے ایک یہ کہ اپنی نسل برقرار رکھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہاری دنیا چھوڑنے سے پہلے تمہاری جگہ دوسرے کام کرنے والے پیدا ہوں دوسرے یہ کہ جس آنے والی نسل کو تم اپنی جگہ چھوڑنے والے ہو اس کو دین اخلاق اور آدمیت کے جوہروں سے آراستہ کرنے کی کوشش کرو بعد کے فکرے میں اس بات پر بھی تمبی فرما دی ہے کہ اگر ان دونوں فرائض ادا کرنے میں تم نے قصب کو تاہی کی تو اللہ تم سے باز پرس کرے گا وَلَا اللہ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو آدی سے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے کسی بات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں اس پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کے توڑ دینے ہی میں خیر اور بھلائی ہے اسے قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا یا تین دن کے روزے رکھنا ملاحظہ ہو سورہ معدہ آیت نواسی لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم جو بیمانی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور برتبار ہے ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا یعنی بطور تقیہ کلام کے بلا ارادہ جو قسمیں زبان سے نکل جاتی ہیں ایسی قسموں پر نہ کفارہ ہے اور نہ ان پر مواقع ہوگا سو اور فیم جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے اس طرح میں اس کو ایلا کہتے ہیں میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار تو نہیں رہ سکتے بگاڑ کے اسباب پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن ایسے بگاڑ کو خدا کی شریعت پسند نہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر رشتہ ازدواج میں تو بندھے رہیں مگر امل ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ گویا وہ میاں اور بیوی نہیں ہے ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالی نے چار مہینے کی مدت مقرر کر دی کہ یا تو اس دوران میں اپنے تعلقات درست کر لو ورنہ ازدواج کا رشتہ منقطع کر دو تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جس سے نباہ کر سکیں اس کے ساتھ نکاح کر لیں آیت میں چونکہ قسم کھا لینے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس لیے فقہائے ہنفیہ اور شافیا نے اس آیت کا منشا یہ سمجھا ہے کہ جہاں شوہر نے بیوی سے تعلق زنو و شو نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو صرف وہی اس حکم کا اطلاق ہوگا باقی رہا قسم کھائے بغیر تعلق منقطع کر لینا تو یہ خواہ کتنی ہی طویل مدت کے لیے ہو اس آیت کا حکم اس صورت پر چسپا نہ ہوگا مگر فقہائے مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ خواہ قسم کھائی گئی ہو یا نہ کھائی گئی ہو دونوں صورتوں میں ترک تعلق کے لیے یہی چار مہینے کی مدت ہے ایک قول امام احمد کا بھی اسی کی تائید میں ہے بدایت المشت جلدوم صفا اٹھاسی طبع مصر تیرہ سو انتالیس ہجری حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں یہ حکم صرف اس ترک تعلق کے لیے ہے جو بگاڑ کی وجہ سے ہو رہا کسی مصلح سے شوہر کا بیوی کے ساتھ جسمانی رابطہ منقطع کر دینا جبکہ تعلقات خوشگوار ہوں تو اس پر یہ حکم منطبق نہیں ہوتا لیکن دوسرے فقا کی رائے میں ہر وہ حلف جو شوہر اور بیوی کے درمیان رابطۂ جسمانی کو منقطع کر دے الہ ہے اور اسے چار مہینے سے زیادہ قائم نہ رہنا چاہیے خان ناراضی سے ہو یا رضامندی سے تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے بعض فقاہ نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اگر وہ اس مدت کے اندر اپنی قسم توڑ دیں اور پھر سے تعلق زنوں شو قائم کر لیں تو ان پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں ہے اللہ ویسے ہی ماف کر دے گا لیکن اکثر فقہ کی رائے یہ ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا الرحیم کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفارے سے تمہیں معاف کر دیا گیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے کفارے کو قبول کر لے گا اور ترک کے تعلق کے دوران میں جو زیادتی دونوں نے ایک دوسرے پر کی ہو اسے معاف کر دیا جائے گا وَإن عزم الطلاق فإن سميع علیم اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان ہو حضرات عثمان ابن مسعود زید بن ثابت وغیرہ کے نزدیک رجوع کا موقع چار مہینے کے اندر ہی ہے اس مدت کا گزر جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق کا کر لیا ہے اس لیے مدت گزرتے ہی طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی اور وہ ایک طلاق بائن ہوگی یعنی دوران عدت میں شوہر کو رجوع کا حق نہ ہوگا البتہ اگر وہ دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں حضرات عمر علی ابن عباس اور ابن عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی ایک قول اسی معنی میں منقول ہے اور فقائے حنفیہ نے اسی رائے کو قبول کیا ہے سعید ابن مسیب مقبول زہری وغیرہ حضرات اس رائے سے یہاں تک تو متفق ہیں کہ چار مہینے کی مدت گزرنے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی مگر ان کے نزدیک وہ ایک طلاق رجئی ہوگی یعنی دوران عدت میں شوہر کو رجوع کر لینے کا حق ہوگا اور رجوع نہ کرے تو عدت گزر جانے کے بعد دونوں اگر چاہیں تو نکاح کر سکیں گے بخلاف اس کے حضرت عائشہ ابو دردہ اور اکثر فقاہ مدینہ کی رائے یہ ہے کہ چار مہینے کی مدت گزرنے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا اور حاکم عدالت شوہر کو حکم دے گا کہ یا تو اس عورت سے رجوع کرے یا اسے طلاق دے حضرت عمر حضرت علی اور ابن عمر رضوان اللہ کا ایک قول اس کی تائید میں بھی ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ و شافعی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو قبول کیا ہے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے یعنی اگر تم نے بیوی کو ناروا بات پر چھوڑا ہے تو اللہ سے بھی خوف نہ رہو وہ تمہاری زیادتی سے ناواقف نہیں ہے ول مل کو سلت کرو لکھ تم نل پل ہرح مل ہی ول م وب تن فی دیک اندو ولی مثی الف ولی رج علی علیہ د رج و اللہ عزیز الحقی جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ تین مرتبہ ایام میں آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانہ موجود ہے پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں اس آیت کے حکم میں فکاہ کے درمیان اختلاف ہے ایک جماعت کے نزدیک جب تک عورت تیسرے حیض سے فارغ ہو کر نہا نہ لے اس وقت تک طلاق بائن نہ ہوگی اور شوہر کو رجوع کا حق باقی رہے گا حضرات ابو بکر عمر علی ابن عباس ابو موسا عشع ابن مسعد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور بڑے بڑے صحابہ کی یہی رائے ہے اور فقائے حنفیہ نے اسی کو قبول کیا ہے بخلاف اس کے دوسری جبات کہتی ہے کہ عورت کو تیسری بار حید آتے ہی شوہر کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے یہ رائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی ہے اور فقہ شافیہ اور مالکیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے مگر واضح رہے کہ یہ حکم صرف اس صورت سے متعلق ہے جس میں شوہر نے عورت کو ایک یا دو طلاقیں دی ہوں تین طلاقیں دینے کی صورت میں شوہر کو حق رجوع نہیں ہے